الى ان جاءت حتى کہ آخری پیغبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور شروع ہوا فقان کفار قریش مانوی رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم وما اتبا ما غت روایات الصرح و خل ویات القرآن و نسوس تو قریش کے کفار نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا سیرت کی کتابوں میں موجود ہے قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے سنت اور حدیث کی عبارتوں میں موجود ہے ان کی باتوں کا جو خلاصہ تھا وہ بھی یہی تھا دھمکی اللہ جل جلالہ نے اس دھمکی کو سورہ انفال کی آیت نمبر تیس میں یوں بیان فرمایا ہے اور یہی دھمکیاں اللہ کے دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر ہر وقت جاری رہتی ہیں وہ عید کرو بیک اللہ کفرو اور یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ کفار نے آپ کے ساتھ مکر کیا لیوس ویتو کا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اویختلو کا آپ کو شہید کرنے کے لیے اویخ رجوع کا یا آپ کو وطن بدر کرنے کے لیے جلا وطن کرنے کے لیے ویم کرونا وَيَمْكُرُ اللہ یہ کافر سازشیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرتا ہے واللہ خیر الما اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے سجن او قتل او تشریدن جیل ہے یا شہادت ہے یا دربدری ہے جیل ہے یا شہادت ہے یا در ہے میرے بھائیوں راہ حق کے راہیوں کے لیے یہ تین ہی راستے ہیں کفار کی طرف سے یا اللہ سب کی حفاظت فرمائے جیل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپریشن وغیرہ کر کے آپ کو در بدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاد ماحسل یومن قیب ال امریکہ و خلفا من القفاری و المرتین فی کل میو فکر و تم ملوقوفی فی اور آج بھی امریکہ کی طرف سے اور اس کے کفار اور مرتد اتحادیوں کی طرف سے یہ سب کچھ جاری ہے ہر وہ شخص جو کہ ان امریکیوں اور ان کے مرتد اتحادیوں اور کافر اتحادیوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے یا ان کی بدماشی کے سامنے ڈٹ جانا چاہتا ہے امریکہ اور اس کے کافر اور منافق و مرتد اتحادی وہی چالے چلتے ہیں جو کہ قابل اور اس کے بعد سے آج تک اس کے جانشین کرتے آ رہے ہیں میرے بھائیوں ان آیات کے بعد استاد محترم ابر و ملاحظات عنوان قائم کر کے پانچ عبرتیں بیان کریں گے جنہیں ہم نے پانچ نکات کا عنوان دیا ہے انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر ثابت قدم رہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وص اللہ تعالی علیہ خلق ہی محمد ولا علیہ وصحب ہی اجمائن سبحان قلب حمدی کشید اللہ اللہ ان تصفرک وطب الق وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ